اللهم من الشر طه اللهم اغلا نلازم وصدق رسوله النبي الجليل الكريم الامين سبحان الله <تصفح> <تصفح> ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا سلادوسلام لگا سی یار سولہ والا گا سواب گیا سی بلا یا سیدی خاتم ہات من بالا آل گا سوابیا مکین کلو بل شام السلام ہمرو تو بعد آجر دی بار گاہے مطلق در ہے رفون گفول ساج ن معافی مغفرت کا فرما ہوئی اور ہر شر فتنے تو اپنی حفاظت گنا بخش طبیعت دی خرابی دی وجہ تاخیر میں آنا مختصر وقت آج جناب در سامنے نام نہاد بریلوی جھوٹیاں اور غلط گل آلہ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ انہو کی طرف منسوب کی ہوئی <تصفح> انہوں تو پردہ کشائی کرنا اور دینی مسائل کے اندر پاکستانی ملان جو حکومت اور یہود نشارہ کی طرفوں دلالت گمراہیاں شامل کی ہوئی کچھ انہوں دی نقاب کشائی کرنا اور جو سڈا موقف ہے اس کی تائیدان کے اولا مائے گرام جستانہ بریلویا تو فیض یافتہ نے اونا تحقیقات جناب سامنے رکھنا اپنی موقف کی تائی اس کو پہلے یہ گل سمجھو جبرف جبر ظلم تفر دیا حکومت راہ را در انہر زلم سے کوفر کے راہ درویشہ آلما حق دلما دی رکاوٹ ہوں یہ سب تو وڈے رکاوٹ بنتے ہیں پھر ظالم کافر حکومت دی کوشش ہوندی کہ یہاں طبقے اپنے نلاؤ یا مکاؤ تاکہ ساڈے کفر تے ظلم کے جبر دے پتھر نہ بن سک رکا رکاوٹ نہ بن سک وہ دو ہتھے اختیار کرتے ہیں ایک طاقت کا کہ تمہوں مار دیا گے نہیں تو جی میں آنے او چلو نال چلو دوسرا ہاتھ کنڈا وہاں کا ہوتا ہے لالچ کا تما دن پیسے دینے ہوں جے ہوں نے نا جھوٹے درویش جھوٹے پیر جہاں کا کبلا کابا دنیا ہوں جھوٹے ملا آلم باتلے اولا مائر سو جہاں کا کبلا کابا رانتے دنیا ہوں وہ اپنی جان تے پیسہ مال دولت حاصل کرنا زالم تافران ہاکمل جب دے لے وہاں دی مرضی دے مطابق فتوی دے وہ پھر اپنے نبیا کی شرح چھٹ دے اپنی شرح جی وہ کافر والی ظالم والی ہاکم والی وہ شرح کے پچھے ٹر پہ بنا بنا کے پیش کرتے ہیں یعنی تے پیر بنا نے شرح اپنی بنا کے ہاکم کرتے ہیں ہاکمیاشی کرتے ہیں وہ قوم پھر وہی شرح مسلط کر اے نا دی مسنوئی شرح ہوں یہود نسارا پچھے اوی کرتے سن دے ملہ تے پیر اوے کردے سن اچھا ہوں ملہ ملیں پیرے کام کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی ان روکے تو کرے ڈرو گے خدا تو ایک بہانا یہ رکھا ہوں سہیگ فرو لنا سہیگ فرو لنا وہ ایسا بخشی جانا یعنی وہ نفس آ کے یہ دا دار کہ مرو جو کردا رب دب تا تُسا دے ولی تو سلیاں ولی تے تو نبیا دبی تے جو مرضی کروے بخش دینا اے دن شیتان تھپکی دتی رکھتا یہ تھپکیے جو لانتی خوش رہتے ٹھیک کچھ لوگ کچھ علماء اور پیر ایسے ہوتے ہیں کہ جیڑے نہ حکومتان دی لالت سے چوندے نہ خوفے چوندے وہ حق تے قیم رہن دے انہاں اللہ تعالیٰ دی خوف ہوندہ ہے انہاں پتہ ہوندہ ہے کہ کنڈا او سزاد دا عمل, عمل طولن آڑا بڑا سخت ہے حساب ہو دا بڑا ڈڈ ہے عذاب ہو دا بڑا ڈڈ ہے اور سے ڈرنو اپنے دل جب کے حق تے قیم رہن دے نہ بادشاہ دے خوف تو دے نے کہ وڈے بادشاہ کا خوف اندر دل دی لالچ ہوتی ہے کہ وہ جنت دی تما رکھ کے بیٹھے ہوتے دے ہک والے جنا تما جنت دی رکھی ہو دنیا دے کہڑے باغ دے اتنے اکھ رکھتے ہیں کہڑے باغ والے کوئی شہ نگارج نہیں رکاوٹ بن جاہ یہ پھر شریعت اوویں پیش کردے نے جویں انہاں نبی پیش کر کے گئے ہوندی نے یہ ہو جان دے بارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفه من امتي قائما على الحق میری امت دے کچھ لوگ حق تے قائم رہن انہوں کسی ظالم دل جابر جبر نے نقصان نہیں دے سکنا وہ پھر فتوا شریعت کا صحیح دے دن گل صحیح کرتے ہیں کیونکہ وہاں کی بادشاہ والی شریت نہیں ہوتی انہی رسول کریم والی شریت نبیا والی خدا والی شریت ہوں اس لیے یہ صورت حال ہے یہود نشارا حکومت رل کے وہ نے رکاوٹ بنتے ہیں مولی تیر ہوں یا روپیہ بخاؤ یا چھتر بخاؤ کئی دے روپیے لالچ لالچاڑ کے رل گئے کئی چھتر دے ڈر تو نہ رل گئے یہ گاوا ہی بندہ ہے جڑا کوئی حق آئے حق تک قائم نہ ڈرے ہوں جب یہ نار رے نے پاکستانی نام ملان یہ نہت شریت ساری یہو نسارا والی دکومت والی پیش کر دیتی وہ رب رسول والی شریت ہی گئی یہ ہوں جو یہو نسارا ہلال آخنے انہوں ہلال آتے جنہوں وہ فرد انہوں فرد آتے جنہوں آخر جائد ہے انہوں جائد آتے جنہوں آخر آرام انہوں آرام آتے ہیں خدا کے نزدیک آرام ہوا نہ ہو یہ میں خلاصہ دسنا پورے ملک دی یا حال پورے ملک دی ہوں جڑے لوگ جیدے نام مراد اللہ تعالیٰ دی شریعت بدل لین وہ اپنے مشائق اپنے بزرگ اپنے جڑے وڈیرے وڈی وہ گزرے نے انہی گل بدلدا انہوں سے تحمت لا دن کے جھوٹ بولدا ان کو وقت لگتا دا جی رب دی شرح بدل لین وہ اپنے بزرگوں دی گل کیوں نہ بدل انہیں کیوں جھوٹ نہ بولن ہوں وو ایک آم کتاب چھپتی پی میں ہوں ایک گل کر لگا کہ آلہ حضرت بریلی طرف کیونیں جھوٹیاں گل منسوب کی ہوئی مہاد یہودیت سابت کراطر حکومتوں کو خوش کر خاطر یہود ناضی خاطر آلہ حضرت سرکار دی دے نام نال منسوب کتاب چھپ دی آم فل تویز کے حوالے نال شمع شبستان رضا شمع شبستان رضا یہ نوری کتب خانہ ہے دے اسٹیشن نوری مسجد دے نال انہاں نے کھولیا ہوا ہے وہی زیادہ ہے چھاپتے نے اور بھی کئی چھپتے ہو سکے لکھی ہوئی ہے کہ آلہ حضرت دے کول بندے گئے انہیں آخیا جی ساڈا کافران میچ ہے کرکٹ دا تے آپ نے انہوں تویر دسیا نقش دسیا کو وظیفہ وزیفا دسیا جت گیا لہذا کرکٹ جی جائز نہ ہوں اللہ حضرت تویز کیوں دے یہ ہوں کئی بار میرے سے بھی سوال ہویا تو میں اللہ حضرت دی کرامت سمجھنا کہ اس مرد حق دی طرف جدو جھوٹھی اور یہود پرستی دی گل منسوب ہوئی تو دی روح مبارک بے چین ہونی اس غیرت اس مرد حق دی غیرت نے گوارا نہیں اللہ تعالی نے ان دی, انہ دی کرامت بنا دیتی کہ بریلی شریف وچوں فتاوا چھپ کے آیا جس لکھا ہے کہ ایک کتاب آلہ حضرت بریلوی دی ہے ہی نہیں <تصفح> <تصفح> مجموعہ ہے بریلی شریف ترتیب لے ہیں مفتی محمد عبد ال رحیم آل معروف نشتر فاروقی دوسرے مفتی محمد یونس رضا او ایسی یہ ای بریلی شریف آلہ حضرت دے مدرسے دے مفتی نے دونیں حضرات چھپی ایک کتوں کہ ہیں جی چھپی ہے مکتبہ آلہ حضرت لاہور پاکستان اتنے آلہ حضرت دے پڑپوتے اختر رضا خان بریلوی انہ دی تصدیق بھی موجود ہے مفتی محمد عبد الرحیم رحیم بستوی مد لالی یہ بھی ادھر دے مفتی نے انہی تصدیق بھی موجود ہے سوال لکھن لے سوال لکھے کہ کیا شم شبستان رضا آلہ حضرت امام احمد رضا قد ساسر رحو کی کتاب ہے نمبر دو شب شبستان رضا حصہ دوم صفا نبے اکانوے پر عہد نامہ کی فضیلت کے سلسلے میں یہ حدیثیں درج ہیں آیا یہ حدیثیں حدیث کی موت پر کتابوں میں ثابت ہیں یہ نہیں اچھا تو جواب لکھنے والے جواب لکھتے ہیں الجواب یہ کتاب اعلی حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ کی نہیں ہے ہاں اس میں کچھ نقوش و عملیات ان کے ہیں یعنی کسے لے کے درجہ کیتے ہیں اور عملیات میں آلہ حضرت امام احمد رضا کی کتاب مجموعہ اعمال رضا ہے شب شبستان رضا ہے ہی نہیں بڑی دسو میں حرانا بیمانہ بئیمانہ جنا کتاب اپنی طرفو بنا کے کچھ عمل آلہ حضرت بریلوی سرکار طویز کچھ لکھ کے ساری بھی ساری اول تو آخر تک آلہ حضرت دمے شبستان نے رضا چ بنائی بڑا کے چھاپ دیتی اے ان کیوں یہاں جھوٹ بولیا او ود پرستی کے ہوئے بھئی پتا ہے اپنی نسل جو اچھا یہد تو سکول پائی کھلیا لہذا ہوں کرو آلہ حضرت تو ثابت کرو بھی کرکٹ بھی آلہ حدرت نال کروا سی تھڈو کرکٹ وزیفے کروا سا وزیفے دستا سکیں کہ لو تو کرکٹ کھیلو آ وزیفا جی تک ہے ایمانسو وی گلت اور جھوٹھی گل اسلام کے بھی خلاف تو آلہ حضرت کی غیرت دے بھی خلاف آلہ حضرت دے علم و عمل کے بھی خلاف, خلاف دی انہوں کے تفقوں کے خلاف ان کی دیاداری کے خلاف گھڑکے آخر والے بریلوی نا نوری خانہ پتہ نہیں ہو کے چھاپیا ہے پتا نہیں نوری کتبخانے چھاپ دے ہیں یا کوئی ہواپے جڑے بھی چھاپ دے ہیں ایڈی وی زیادتی کیوں کی ادار سوری کران کی خاطر کیا لانا تاہر جھوٹیا تانت ہوں یہاں نہیں پڑھیا اے امت مستفا صلی اللہ تعالی وسلم نو ان جھوٹیاں کہانیاں بزرگان دین دی طرف منسوب کر کے کس رات پا رہے ہیں کیا یہ راہ نہیں ہے جیڑا آلہ حضرت بریلوی یہ فرماوے کہ نیچری انگریزی طریقے دا جتا بناولا موچی جڑا ہے وہ حرام ہے پیا وہ کرکٹ آخر وزیف انتہا درجے اللہ حدرت بریلوی یہود نسارا دا دشمن سیکافران اور انہوں دی دشمنی دی روشن دلی وے کہ ساری انگریزی تعلیم سکول والی ایک تھان سے بھی آلہ حضرت بریلوی کا ذکر نہیں آیا دیوبندیاں سارے مدرسیاں دے ذکر آئے انہاں دے سارے وڈیریاں کے ذکر آئے دے تعلیم انگریز کی دی تاریف دیوبندیاں دی یہ دستی ہے پئی کہ انگریز اگریز یہ ہے نے پٹھو اس تاریف کی کتابیں نہ دالیم کیونکہ انگریزاں دی سی آلہ دشمن سی اس واسطے کافران گوارا ہی نہیں کہ آسان اپنے دشمن دا تعارف کرائیے ہاں اے پکی پیٹی دی دلیل ہے دون بندیاں پوچھو اے تعلیم انگریز دی ہے پیسہ یو تو بوش لاؤنڈا ہے کہ نہیں لا بوش پیسہ لا ہے تاریف تاری کیوں قاسم نانوتوی کا ذکر کیوں ہے شبلی نمانی دا ذکر کیوں ہے الطاف آلی دا ذکر کیوں ہے دارال وجہ کی ہے مرو علم تعلیم درد ندبہ مدرسے دا ذکر کیوں ہے جامعہ ملیہ دا ذکر کیوں ہے سارے دوبندیاں دے بزرگوں دا ذکر کیوں ہے وڈیروں انہ کا ذکر تنگریز بنے اگریز آخیا ہوں تتابوں رکھا گا کیونکہ تا جا بنے گا وہ میرا ہی بنے گا تیف میری تاریف ذکر میرا ذکر تاری دی میری دیڈا ویخنا میرا ویخنا تھی ایک میں ایک جسم دو نے جان ایک انہیں تاریف کی آلہ حضرت بریل بھی رحمت اللہ تعالی آپ نے جو کبھی مرد حق نے کسی پاسوں لچک نہیں پیدا کی کافر متعلق اسگ لگی انہیں آخیا ہو رہے میں ہو رہا ان کا ذکر ہو رہے میرا ہو رہے ان تاریف ہو رہے میری تاریف ہو رہے جاوے بنے گا وہ میرا نہیں بنے گا جڑا میرا بنے گا وہ بنے گا ہے جی کر کے اگ لگی وہاں کتابوں آلہ ورت ذکر آن دتا ہی نہیں آلہ جہا مرد حق انج کا مخالف ہوے ان دشمن ہوے ہے کافر جناب جی انہ تک اپنیا کتابیں چ کسے بھی اندر کسے بھی شہر بھی, بھی سمجھ لو کہ وہاں وج دات گل جھوٹیاں لانتی منسوب کر کے منفوب کر کے بدن کیا اور جناب جی یہودیت والے پاسے کھچن دی کوشش کی ادھر آ جان ہے جی لیکن اللہ تبارک تعالی اپنے امرت گا لے ہاں جی وہ حفاظت کردہ اپنے دین حق دی تے اپنے ولیاں دی آ کتاب چھپوا کے تے پاکستان بھیج کے در چرو سی کتاب ان کی ہے ہی کونی جی لہذا آلہ حضرت نہ نا کرکٹ نائز رکھ والے نہ کسے سکول نائز رکھ والے یہ لانتی برالر دا کم جے آلہ حضرت بریلوی کام دے سننا اچھا ہر تھی سمجھدار بندے جی اج تینساں کی سننا میں نہیں سنیا کسی ممبر تو کہ کسے آخیا ہوے کتاب آلہ دی نہیں یہ مطلب ہے سارا پاکستان دا پاکستان خدا دی کوئی اج مکالا ملی کھڑے نے تو منج بے مان بنے کھڑے نے ہوں کیا اتے کتاب چھپی اتے چھپی یہ میں ہی کھڑ کے یار تو ہے اور ہو سنی جی گل کسی تو سنی جے کیوں کتاب چھپ گئی ہے یہ نہیں پڑھی جاتی مفتیا کوئی پتہ نہیں بچی لکھیا ہے مہدی گل کہ جی گل کر دیتی تے یہود تہو تے حکومت ہو جان گیا ناراض پیسے ہو جان گے بند ہاں جی جہے سانو ڈالر مدرسے ملتے ہیں ہو جان گے نالے عوام آخے گی مولوی وہ آتی کڑے جب بئی مانو تے پتر ساری دیہی سکول کرکٹ دے نے یہ تو ہے یہ سارا جھوٹ تسان تھپیا کال یہ کتاب تسان ار چھپائی کیوں ہے سور جڑے مدرسے والے بیٹھے نے ایک رضا فاؤنڈیشن تے فلانا فاؤنڈیشن میں فاؤنڈیشن کے پترا پوچھنا یہ گل چھپائیاں کیوں جے یہ کیوں نہیں بیان ہوں کیوں نہیں دس دے مہاد ہی یہودیاں والے ملایا یہودی پیران کی سنتری لانتی کہ حکومت راضی رکھو تے پیسہ تے جان بچاؤ تے بچنی مڑ بھی نہیں بچی کسی بچی ہے کسی کی جان ایمان دسو کسی بغیرت دی جان بچی سارے سیا یہ آخ گے کہ عامر چیمہ صاحب رحمت اللہ علیہ جیسے غیرت منداں کی جان بچ جاتی کیوں جو شہید ہو گیا زندہ نے انہوں نے کیا مارنا وہ پھر مرد ہی نہیں کسی کو ایک گل اے یہ اس کتاب دے حوالے سے دوسری اصل آنے ہاں آدھے سات مدت دراز تو کہہ رہے ہیں پٹی بھی حرام ہے یہ قرآن بھی حرام ہے سننا یہ خبر یہ وچو ملان دی تقریر کوئی شاجائز نہیں ہوں اس گلے کوئی سہ ملا کوئی پاگل آخر کوئی آدھے سختی کی جانے دین بنائی جا لویں حرام ہے کیوں حرام ہے جی یہ تصویری نہیں لوگ گل ایک کرنے آسان دے سان بھی ٹی وی بی جنڈا بیکیرتی لگا کھلا مرد ٹی وی رکھ دا ہوں دے مگر نماز جائز کو نہیں ہوں اب کرتے سا ربو لال امین ہندوستان چی تائی دے گل د حضرت آستانہ بریلویا تو فیض یافتہ لوگ آستانہ بریلیا ایک یہ ہوئی فتوا فتوا بریلی شریفا جہر سامنے کتاب پیسے سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ جناب ٹی وی رکھنا کی جڑا امام ٹی وی والے گھر جانا اٹھتا باندھا کسی ہور گھر ٹی وی ہے تو امام وہ گھر جا کے اٹھتا باندھا دے مگر نماز جائز ہے کہ نہیں اصل تو بےمان ہوئے پایا نا ہندوستان آلے جڑے نے مسلمان مفتی وہ سمجھتے ہیں کہ سارے سر تکومت کافران تے دی ہندو چکن بیٹھے ہیں سڈے جہے نے یہ ہے سکولی منافک ہاقم میرے ٹھیک یہ مسلمان دہ دا بھی ساری گل دیکھو جی ہوئی رپورٹ ایک پتا کو نہیں بھی یہاں کے جن لئی یہ پچھوں اے آلے کھڑے نے کافرن رلے نہیں اتوں والے آستانہ بریلویہ شریف اس کتاب سوال ہوا تو جواب مفتیاں نے کرام کی دفا نمبر تین سو نوے نمبر تین سو نو ٹی وی دیکھنے والا فسق و فجور کا مرتکب ہے کہ اس سے تعلق ضبط رکھنا باعث توہمت و الزام ہے جڑا اس نال تعلق رکھے گا جنے رابطہ رکھے گا اس دے بارے بھی لوگ غلط خیال کرنگے وہم گمان کر گے یہ جیڑا ہونا دے جانتا بھی بہڑا انہوں نے ہی ہے جہاں انہوں کے گارا آدھا جانا ہے یہ بھی انہوں نے اور ان سے بچنا فرض ہے لہذا ایسے لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا نہ درست اور نہ روا اس امام کو چاہیے کہ وہ فورن اس سے قطع تعلق کرے اور جدا ہو جائے یقیناً اگر امام مذکور ایسے لوگوں سے تال میل رکھتا ہے تو وہ فرس کو فجور کا مرتخب ہے اور اس کی امامت ممنوع اسے امام بنانا گناہ اس کی اقتدا میں نماز پڑھنا مکروح تعریمی واجب العدا ہے جاام رکھ دے تعلق ٹی وی والے گھر ہوئے oh, oh, oh. مڑ دیش ہے کوئی نہیں پاکستان یہ اپنیا نماز دا کی بنسی وہ آدھے نے مکرو تاریما واج بولیادہ دوبارہ پڑھنا ضروری ہے جیڑیاں ٹی وی والوں نے مگر پڑھ کھلوتا ہے ماں اسی تے سخت بھی ہوئے جہل بھی ہوئے, جی انڈیا دے ایجنٹ بھی ہوئے او بھائی یزید سد آ چشتی اڈیا کا ایجنٹ یا پاگل ہے اور میں گا مرے وہ ہوں چس ساوے گی ہاں हूँ चश इंज आनी है कि तू आख बरेली शरीफ का आस्थाना सारा इंडिया का एजेंटरी प्रोफैसरा हूं इंज आख भी इंडिया बरेली शरीफ आला हजरत तो लैके थले सारे अंग्रेज के एजेंट ने इंडिया के एजेंट ने यह फतवे लिखी आने اور دے مگر نماز جائد نہیں ہوتی جناب مطلب ایجنٹ, تے تے دے ایجنٹ تے موڑ میں بھی انڈیا کا ایجنٹ جی فرق نہیں پہ تو فرق مینو بھی نہیں پڑنا ہاں جی اور سجنا سڈے درویش میری تقریر سننا لے سن والے بےلی آم کدرے نماز نہیں پڑھتے ماما دگر پتا کی آتے ہیں یہ کوئی نو فرقہ اٹھا یہ کسے مگر ہ نہیں میں چوڑ چپٹا کے پترا کے آنا مرو تاری برباد ہوتی پی ہے اصا بھی تھوڑے مگر کر کڑی لو درویشو یہ بریلی شریف دا فتوا آیا پیا جی مطلب نہیں پڑیاں شکر بچا لیا پڑی کھلے چلو دوبارہ شروع کرو آخیا کیا کیا اللہ تعالیٰ او امداد ہے اس طرح بزر ترہ بزر ترہ یہ نہ سمجھا جی پوری دنیا بےمان ہو گئی نہ ضرور ایمان والے پین اور یا اللہ حضرت بریلوی دا فیض ہے ہاں اللہ حضرت بریلوی دا فیض ہے جو اس مرد حق نے اس یہودی لانتی فضا دے اندر بھی یہو جہ گے ہوئے نے جڑے دینے حق اس پلیت تو محفوظ رکھی کلے تبجو بولو سب آ گئی نہیں سنگی ہو اچھا ہوں یہ ہو گیا بھی جہا امام ٹی وی والے گھر دوستی تعلق رکھے جہاں دے گھر خود ٹی وی وہ لانتی کی بلانے ان اپنی نماز دیکھی بنتی یہ ڈش بھی ٹنگی کھڑا ہے مسیحت کلین بھی پوائی کھڑا ہے سبحان ادھر اٹھیا ہوتا ہے تو ادھر سجد کرتا ہے وہ سلامتی آ کے ہک سجدہ کر بغیرت نہ بن شرک نہ کر ادھر یہود نو سجدہ کرنا پلیتی کوفر بغیرتی سجدہ کر کے اٹھا ہونا ہے مہا دہی تما سیل التی تم لہا کے فون سڈا کلندر اقبال فرما ہے وہی بت فروشی وہی بت گری ہے وہی بت فروشی وہی بت گری ہے یہ سینما ہے یا سناتے آدری ہے اقبال آدھا سینما ہے یہ فلم ہے یا ابراہیم دے چاچے آدر علی سنت کاریگری پی ہوں فن پہ تراشی والے تیار ہوتے ہیں وہ مذہب تھا مٹی یا دبدخ کی مٹی واہ بھائی واہ سبھا اللہ مرد کلنڈر تھی نہ گل رل گئی تی وی وال کر گیا جنہ جنہوی فلمی محکمہ ہے نا یہ سارا دی نسل ہے یہ جنہ مویا فلم کنجر ملا نے پیر نے جہے بھی پیڑے بڑوتے پیڑ آدھا اقبال اکبال آخد سارے آزر دی نسل نے یہ دی روحانی اولاد نے او یہ وہ آنگوں نام مراد آ کے بت بڑا بڑا کے لوگوں نے ہاں اقبال اکبال ہے وہ مذہب سی اقوام آدھے کو ہم کا تحسیب حاضر کی سودا گری ہے وہ پرانے زمانے دے کافر کا مذہب سی بت بنا یہ آخے جیزیب کی سوداگری کاروبار, اے جی کاروبار اے اے دنیا کی مٹی ہے دوزخ کی مٹی وہ آدھا بت بنتے سن آدر جڑے جی بنا سی وہ مٹی سی دنیا دی یہ ہے دودخ آہ کیوں آخا یہ دودک کی مٹی وہ بت خان کی یہ خاکستری ہے کیوں فرمایا اللہ اتنا سخت لفظ کیوں بولے ہاں اس واسطے आता है यही सौदागरी है ना यह कारोबार जरा बंद जहनम ले मधब जहनम ले कारोबार गलानम ले जहनम बालन पबन दे बनाव अच्छा एक गल समझ आ गई नहीं है ہوں جی جاؤ گے امام دگا پیچھا ویکو گے کہ نہیں جی امام دے آگے, ٹی وی پیچھے ہونے دیش ہوے نماز پڑھو گے اللہ ہو میں نہیں آ یہاں ملوڈیا دیا تکریر قسم خدا دی جننے مقرر نے سارے تکری سننیا آرام نے سارے تکریر آرام نے شاہ, شاہ شبیر شاہ مشتاق سلطانی میں تو ہوں موضوع بانی رہا ہے تو کئی کہ جس کی بیمار ہو گیا ہے مولیاں خلاف تقریر کروں سی بیماری حالت چی کئی تھاوا دے مونج کوٹ آیا ہوں مڑ پہ یہاں دسو جن بندے بیمار یہ ہسپتال ہے جڑے برے پے نا ہسپتال یہ سارے مولوی ہیں دے پٹے نے یہ تو وہ گل ہے بھائی ایک بندہ توتا سوتا کسی دکاندار کول راندا اڈیا جا بیٹھا تیل دی شیشی دے تیل روڑ گیا تھلے دکاندار گسا لگا انہیں کٹ کوٹ کے نا ٹینڈ کر دیتی اگوں ایک بندہ قدرتی بازار دے دے. جی آن <تصفح> بند تو ویخیا کہل روڑیا کسی کا مراد سمجھیا بھی سارے ٹنڈا والے جنڈے ہیں نارے <تصفح> تیل روڑی پھر یہ ملیں اترے چوئے یہ سمجھی فرتے ہوں جی چی بیمار پہ آتا ہے یا جڑے یہ سارے سڈے پیٹے بیمار پہ آتے ہیں واحم کھو ایمان نالے ڈے وڈے کفر کل میں نوے کیسٹ پہنچی جی مشتاق سلطانی دی او تے شیطانی سلطانی کی او دعائی خدا دی آنگے آنگے او میں تے اندہ کفر سن کے حران ہو گیا کیسٹ میرے کولائی تے آئی پہ اندر شان عید ملاد النبی او دا موضوع تے اس پڑھا شیر رب بیار کما بیٹھا تیرے دم بدلے گل دنیا پا بیٹھا تے سارے آپ بھی نال پڑھو اللہ وہ نام مرادو میں خیر نام مرادو جہاں جی سننے والے نے شبیر شاہ نو سلطانی نو فلانے نو خانو ن نو جننے مکر ہے وہ نکاح دوبارہ کرا میں کسمیا پانتا جی اپنے نکاح کی خیر منو رب پیار کما بیٹھا ایک تیرے دم بدلے گل دنیا پا بھٹا گل دنیا پا بیٹا یعنی کی مطلب آپ رب کسی جسان گل پی گئی رب آ کے پیا یہ جا دنیا بڑا کے رب فسیا ہی حبیبا صرف تیری وجہ سے فسے ورنہ اونج فسن والی شاید کونی تھی اللہ او شیر پیا ویس جمان جی پھر آ سارے پڑھو میرے میں کیا ہوا تو نہیں توڑا مراد خدا کا خوف کرو یہ جا دو سو سال یہودی حکومت کی نا لانسی نے اتنے انہیں کام یہو ہے کہ انہیں تعلیم اپنی د کے تعلیم اسلام کی دی دی حکومت نظام مستفا کھو علم ختم حکمت ختم اقل ختم دنائی ختم ہر شتم کر کے پاگل کتے بنا چھوڑے ہوں ابو جہل مسلت نے نہ مراد نہ اپن پتا ہے جنہوں ایمان کی خبر نہیں وہ جڑے قوم کے بھی آدھار لے کے تکریر کرشک رسالت کے سبق دن آئے بیٹھے ہاں وہ کنجر کے اپنے نکاح کوئی نہیں وہ پچھو اس قوم کا کی اشر بنتی ہوئی. یہ ہوئی شیر لکھ کے تصا بریلی شریف ہندوستان چل رہے ہو کہ شیر پڑھنے والا منع والے لوگوں کا کی حکم جی وہ نہ لکھن مرتا پھر آگے مارد دا، مارد دا، مارد دا. اترے تو سترے بے وقوف لوگ سوچتے ہیں यह रोकता होना इस वास्ते रोकता होना ताकि आंता होना सिर्फ मैनू सुन होर किसान ना मुराद किसी का बूथा कोई बंद कर सकता वो मरे मेरा मैनू सुन कोई मैनू मुठे से चुक लेना तू میں سنو لیکن ادھر آخانگا ظالم تو نہ سنو جے تے نکاح تران تو امان ختم کر کے جانم گے جان تک اچھا ہوں یہ دسو سجنو بھائی جا ٹی وی والے گھر تعلق رکھے امام اس بارے تو یہ لکھا بھی مگر نماز جائز تو ان تقریر کرا من, کے من جائز یہ اے ال تباب اچر بھی ہو گیا سارے گھر ڈشاں نے ٹیویا نے اے اے ہین کوئی نہ جا مکالا نہیں ملکی خلا اور پھر قوم ساری بڑی شرارتی مسلے پوچھ گے نا ٹی وی کے بارے فلموں کے بارے سے پوچھ گے جہاں کے گھر چ پی بڑے شرارتی نا. کیوں یہاں پتا ہے بھی ہوں جہا بندہ سور کھا پیا ان کو مسئلہ پوچھے مولی جی کتا ہلا کے ہرامے تو انہیں کی آخنا آپ سو روپیہ کھانا ہے تو کتے ایک آتوا سنا لیا فتوا فکی ہے ملت تتابوں کا تعارف کرا رہا بازاروں مل جی کوڑ رکھ لو چنگا ہوں سیانے آتے نے جنس پی گھر کسلے کام آ ج فتاوا فکی ملت مولانا جلال الدین احمد امجدی ہندوستان دے بہار شریعت کتاب او آلہ حضرت بریلوی دے شگرد تے خلیفہ نے نا مولانا امجد علی صاحب اگوں شگرد نے مولانا امجد علی صاحب دے دا مطلب ہے آستانہ بریلیہ دا فیض ہویا کہ نہ ہویا ہوا انہ دیا کتابیں نے انج رکھیاں ہوئی ہیں گھروں میں اپنے دبخانے سے تقریر کرتے دی کتابوں ایک مشہور کتاب خطبہ محرم اچھا جی نمبر پہلی صفحہ نمبر ایک سو سولان ٹیلی ویژن دیکھنا حرام و ناجائز ہے اور اس کو دیکھنے والے فاسق ہیں لہذا ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں وہ بریلی شریف کا فتوا تھی یہ مولانا جلال الدین احمد امجدی یہ جناب جی ہندوستان لکھا بفے روحانی آلہ حضرت امام احمد رضا محد سے بریلوی ہوں یہ کلے نہیں پھر انہ تائی مفتی انوار احمد صاحب کادری امجد ترتیب دے, دے مفتی کہڑے کہڑے نے مفتی ابرار احمد امجد برکاتی مفتی اشتیاق احمد مسباہی امجد ہندوستان میں مفتی محمد اویس او ال کادری امزد ہندوستان دے سارے ہندوستان کے مفتی <سخن> اچھا آخری حوالہ نظہت ال کاری شرہل بخاری یہ پانچ جلد بخاری شریف دی شرح ہندوستان دے مفتی محمد شریف الحق امجدی رحمت اللہ ایوی بہار شریعت والے صدر شریع مولانا امجد علی صاحب رحمت اللہ تال اور خلیفہ بخاری شریف دینا یہاں لکھی ہے شرح پنجا جلدیں فرید بک سٹال لاہور چھاپی جلد نمبر پنجو تے سفر نمبر پانچ سو اکوجا پانچ سوجا اکنجا یہاں تصویر تے فلم دے بارے بڑی بحث کی جڑا یہ اج کل شوشا ملا بئیمان شتان چھوڑی پھرتے ہیں یہ تو اکث ہے تصویر نہیں ہے اکث ہے شیشہ دیکھ لو اور یہ دیکھ لو ابد الباب آخر تھا یہ تصویر ہے میرے دلائل نے میں دے میں منہ چو میں خود یہاں کے منہ چو اخوا چڈا یہ تصویر ہو سکتا میں کیا ج تصویر ٹی وی نہ تے تے تن کے بنے دے نے. تے پھر پتا کی آرٹی سی نے کہ نہیں مان نال دریا بغیر تو اپنے منہ چی کھڑے جو تصویر ہوگی آ <تصف> پر بےمان بندہ بے ہے ہوں پتہ نہیں ہوتا میں منہ چوکی باقرا وا کہ رکھنگے تصویر نے بات کی ہوں وہ جو یہ دسیا وہ میں تم پڑھ کے سنا تصویر کہڑی شاید نام ہے فرمایا جاندار زی روح کے چہرے بنانے کا نام حرام زیرو کا چہرہ بنانا ہے اس سے حرمت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا کہ تصویر کیسی بنائی گئی اس لیے جیسے ہاتھ سے بنائی ہوئی تصویریں آرام ہے اسی طرح کیمرے وغیرہ مشین سے بنائی ہوئی تصویریں بھی آرام ہیں اسی طرح ٹی وی اور ویڈیو کیسٹ بھی آرام ہے اس سلسلے میں آج کل علماء کے مابین بہت طویل طویل بحث اٹھ کھڑی ہوئی ہے کچھ حضرات یہ کہتے ہیں یہ تصویر نہیں اکس ہے جیسے آئینے میں انسان کا عکس نظر آتا ہے اس لیے یہ جائز ہے میں بھی ابتدان یہی فتوا دیتا تھا لیکن پھر زیادہ غور و خوز کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ ٹی وی اور ویڈیو کیسٹ بنانا بھی حرام ہے اس لیے کہ ٹی وی بکس پر جو کچھ نظر آتا ہے وہ اکس نہیں تصویر ہے اس پر واضح قرینہ دلیل یہ ہے کہ اگر انسان آئینہ یا پانی کے سامنے سے ہٹ جائے تو آئینہ اور پانی سے اس کی چھبی غائب ہو جاتی ہے اور ویڈیو کیسٹ میں جس کی تصویر ہوتی ہے وہ غائب ہو جائے بلکہ مر جائے جب بھی ٹی وی کے بکس پر اس کی تصویر نظر آتی ہے معلوم ہوا اکس اور تصویر میں زمین رسمان کا اور میں تعدیف سے نعمت تور گل کہ سارے چھوٹے حضرت صاحب کبلا اور پچھلی مرجد کہ سن کتابوں سے نہیں پڑھتے کتابوں کتاب تے ہون آئی انہاں نے جدو یہ اٹھیا سی مسلا اٹھا سلیل دیتی سی کہ اکس اور تصویر زمین اسمان دا فرق ہے کیوں فرمایا جڑا اکث جا وہ اکث والے دا محتاج ہے تصویر محتاج نہیں اکس والے دے وجود دا محتاج سامنے ران دا محتاج پانی تے شیشے دے سامنے جس دا اکث ہے وہ رو گا ہٹ جاوے تو کوئی شہ نہیں انہا فرمایا تھی جی تصویر ہوں یہ محتاج نہیں ہوں جی یہ فرق ہے اکس تصویر دا اور ویخ لو سرگان میرے ماما جی کبلا چھوٹیا پڑے تو کوئی نہ انہ اتے رب کی طرف انہوں دے دل چ گل آئی او فقیر فکیرا دل جہا ہے نا او مفتی ہوتا ہے مومن کا دل کامل مومن کا دل مفتی ہوتا ہے ہزور نے فرمایا آقا انعامدار نے فرمایا اس تفتے کل باگا وا کل اپنے دل تو فتوا پوچھ باوے مفتی فتوی دے رہن دل تو فتوا پوچھ میرے ماما جی قبلہ فقیر آپ فقیر نے مرد کامل نے انہوں دے دل دے مفتی اندرو فیصلہ دیتا ہے جہی گل کیتی ہے پڑھن تو بغیر اج ہندوستان تو فتوا چھپ کے بخاری دی شرح تیرے سامنے آ گیا اگے, آگے, آگے لکھتے نے تصویر کے وقت کی اصل ات حدیث میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے ساتھ مشابہت کو قرار دیا گیا اور میرا کیسٹ سن کے ویخو اللہ تعالیٰ دے فضل میں چروکڑی ہوئی آدھا تھا میں تصویر ویڈیو کیسٹاں وغیرہ اس واسطے حرام نے سارا کہ اللہ دی مخلوق دی مشابہ مخلوق بناو حدیث پا کے ہے کہ سخت ترین عزاب جنا لوگوں ہوا ہون گے جہے اللہ دی مخلوق وخلوق بنا جاندار مخلوق ورگی مخلوق بنا میں کوئی سینکڑے کیسٹائ گل کر چکا لیکن یہ کتاب میرے سامنے نہیں آئی یہ تقریباً پندرہ دن ہو گئے کتاب میں خریدی بازاروں پہلو میرے کو نہیں تھی ہاں حضرت صاحب قبلہ کے نگاہ مبارک دے فیض نال میں گل کی تی قرآن حدیث بخاری شریف کے حوالہ دے کے گل کر سا جیڑی حدیث کا حوالہ جیویں دی دلیل میں پیش کرتا سا آ مفتی شریف لاکھم جدید بھار شریعت دے مصنف کے انہوں نے یہی گل لکھی ہے فرمایا تصویر کے وقت کی اصل علت یعنی جس کی وجہ نالے حرام ہے اصل سبب کیے فرمایا اللہ تعالی کی تخلیق کے ساتھ مشابہت آل. حدیث پاک میں صاحبہ یخلو کو خلق کی کہ بندہ میری مخلوق جیسی مخلوق بنا رہا ہے اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ عام تصاویر کے بنسبت ٹی وی بکس پر نظر آنے والی تصویروں میں اللہ تعالی کی تخلیق کے ساتھ مشابہت زیادہ ہے میں <سؤال> بھی یہ ہو جانتا ہوں ہاں <سؤال> عام تصویریں منجمد ایک حال میں رہتی ہیں نہ بولتی نظر آتی ہیں نہ چلتی پھرتی اور ٹی وی بکس کی تصویریں دیکھنے میں ایسے معلوم ہوتی ہیں کہ وہ بول رہی ہیں چل رہی ہیں پھر رہی ہیں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے زندہ ہیں اس لیے اس میں اللہ کی تخلیق کے ساتھ مشابہت زیادہ ہے اس لیے یہ عام تصویروں کے بنسبت بدرجہ اولا حرام ہے یعنی تصویر حرام پہ ٹی وی والیا یہ انہوں نا چوکھیاں حرام کیوں جو او خالی شکل رب دی مخلوق دی شکل ورگی شکل ایتھے شکل نال تے عمل وی نال حرکت بھی ساری وکائی جاندی ہاں جی سورت بھی نال ایتھے حرکت بھی نال ایتھے مشابہ زیادہ ہے جب زیادہ ہے تے حدیث پاک دی روح حدیث پاک کے واسطے عذاب زیادہ ہے یہ حرام بھی زیادہ نے تا کر کے مولانا جلال الدین امجدی صاحب رحمت اللہ تعالی جلد دوسری فتح و ملت صفحہ نمبر دو سو بیاسی دکھتے ہیں لکھتے ہیں پائے کہ بالکش تصویر کو دیکھنا بھی حرام اگر اللہ کے ولی کی ہو گیا گھروں میں ٹی وی رکھنا اور اسے دیکھنا دکھانا بھی سخت ناجائز و حرام ہے فکی اعظم ہم مفتی محمد شریف الحق کمزدی العزیز تاریخ فرماتے ہیں گھر میں ٹی وی رکھنا حرام اور اسے دیکھنا دکھانا سب حرام کہ بخش پر جو انسانی تصویر نظر آتی ہے وہ تصویر ہے اور بالکش تصویر کو دیکھنا بھی حرام اگرچہ کسی اللہ کے ولید اللہ ولی کی اللہ کے ولیدی تو فلم ہرام دیکھنی ہو تو کاری بھی دو جائے نات خون بھی دو جائے گا ویسا بلا جا باگڑ بلا ہے اور بلہ ایک کراچی والا وہ جاگ چکا کرتا کھا وہ باگڑ بلے دی فوٹو کتوں جا رہے ہوئے اور, اور بئی مان ایڈے نے اویس رضا قادری کہتا ہے میں آلہ حضرت کے ادھر کے ہوں بریلی شریف کا میں کہ نہیں تو تیلی شریف دا ہونا ہی بریلی شریف دا, دا, دا, بریلی آرے پہنے دا نام تو مرید ہوتا تو بریلی والے آختے پینے یار آ میں تا مراد آ پوریا کیسٹ فلا چڈیا نمج آ گئی نی کوئی نا अल्लाह फिर है सिद्ध का तुम्हारा इस वास्ते देखो रब का रंग हों अला प्यारे में देखो रब याद आ जाता है फिर रंग पीन का दा सुन की कसम इस वास्ते होना तो कबड़ अंदर लग जा چندر مٹ جائے خود ہی مٹ جائے ضرور جڑا بندہ میں بڑی شایا میں چلا تو لوکی پہلے میں اے لانا چندروں مٹ جائے ہاں جی اور میں بن جاؤں موت زندگی یا مولا ویژا من ملتا ملتا ملتا